يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وفرق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تشاءون به الارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم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 فاؤدیرضیم بسم اللہ الرحمن وما اور صلناک اللّہ علمی صدر اجلاس علماء کرام معدر دینی ما اور بہنوں ہمارے تمام حادین مجلس اے اللہ تعالیٰ کا ہم سب سے پہلے شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں اور آپ کو میں محفل میں اکٹھا ہونے اور کچھ کہنے سنانے کا موقع ادا کیا پھر اللہ تعالیٰ کے شکر گزاری کے بعد آف آزاد جانتے ہیں کہ نبی علیہ اللہ کا فرمان کہ ملم یشکر اللہ وسلم یشکر اللہ جب تک انسان بندوں کا شکر ادا ادا کرے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں ہو سکتا مکمل نہیں ہوتا تو ہم اپنے اس شہر کے جماعتی احباب کے شکرگدار ہیں جنہوں نے مجلس رچائی اور بسائی اور پھر تیسرے نمبر پر ہمارے جتنے ساتھی یہاں سننے کے لیے آئے ہیں چاہے کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق ہو ان کے بھی شکر شکرگار ہیں کہ انہوں نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ آئیں ہماری کچھ باتیں سنیں آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم جتنے ساتھی آئیں سب کو سننے کے ساتھ عمل کے توفیق رسید فرمائے میرے بھائی ہو جہاں تک یہ وہ... اب پیچھے آوازنائے تو زیادہ بہتر ہے اگر بیٹھ جائیں لوگ آتے نہیں کہ جب بھی جگہ دھو جگہ چل جہاں تک آج کے موضوع کا تعلق ہے وہ بڑا ہی اہم موضوع ہے اتباع رسول نبی علیہ الصلاۃسلام کی اتباع آپ کی پیروی کرنا اور اتباعِ رسول کو ایمان کی شرط اور ایمان کا ایک جز قرار دینا یہ اصل میں آج دوستو موضوع ہے اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ وسلم کو جو بھیجا ہے ہمیں نبی علیہ الصلاۃ السلام پر میرا کھات تھوڑے سے بیٹھ بیٹھ جانے دیں تب شروع کریں ہاں بھائی ادھر جگہ آگے ادھر آگے ادھر آگے آگے طرف دونوں طرف جائیے دونوں طرف جی नहीं, नहीं, नहीं, <laughs> بیٹھ گئے بھائی پیچھے پیچھے والے ساتھی طرح تک کنٹرول کر لیں گے وہ زیادہ کرسی کھینچنے میں آ جا چلیں تو آواز چلو بات میں یاد کر رہا تھا جہاں تک نبی علیہ اصطرا شام پر ایمان لانے کا یہ آپ کے متعلق ہے جو باتیں کچھ کہنی ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور نبی علیہ السلاط السلام نے احادیث میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے بس سیکھنے سکھانے اور اس پر یقین کامل کرنے کی ضرورت ہے دوستو نبی علیہ الصلاطلام کو جو اللہ نے بھیجا ہے آپ کے متعلق سب سے پہلے تو چار پانچ باتوں پر جب تک ہمارا ایمان اور یقین نہیں ہوتا ایمان بالرسول مکمل نہیں ہوتا ایمان کے چھ ارکان ہیں آمن تو بلّہ ہی و ملاکت ہی و قطب و رسول ہی ولقول و ملاخر ولقدر بس یہ چھ ارکان ایمان ہیں اسلام کے ارکان تو پانچ ہیں دوستو لیکن ایمان کے ارکان چھ ایمان کے چھ ارکان میں سے ایک رکن ہے ایمان بر رسول یا رسول پر ایمان رکھنا لیکن یہاں ایک چیز اور بتائیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی شرط ایمان بر نہیں بلکہ ایمان بر رکھا ہے ایمان بر دنیا کے اندر دنیا کے اندر رسول اور نبیوں پر ایمان رکھنے والی تین قومیں ہیں آج بڑی بڑی تین قومیں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 ان کا بھی ان کے ईमान ہاں بھی ایمان ईमान ہیں ایمان بال رسول ہیں ایمان بالآرت ہے ایمان بل قدر ہے, ہے, ہے لیکن اور یہی عیسائیوں کے یہاں بھی ہیں لیکن امیں اور ان دونوں قو کو کہتا ذرا بڑا فرق ہے وہی فرق سمجھنا ہے نمبر پہلا فرق تو یہ ہے دوستوں کہ یہودی آدم علیہ السلام سے لے کر کے موسیٰ علیہ صلاحت اسلام تو, تو تک تو نبی مانتے رہے لیکن جب اللہ نے آخری انبیاء بنی اسرائیل عیسیٰ علیہ صلاح اسلام کو رسول بنا کر کے بھیجا تو یہودیوں نے عیسیٰ علیہ الصلاۃ پر ایمان لانے سے انکار کیا من بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے ایک گروہ نے عیسیٰ کو نبی مانا اور دوسرے نے ان کا انکار کیا نبیوں کو مانے لیکن حضرت عیسیٰ کو نبی نہیں مانے ٹھیک ہے نا بھائی لیکن عیسائی جو تھے وہ آدم علیہ صلاح اسلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام آنے والے نبیوں کو مانا ایمان رکھا لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر کے بھیجا تو عیسائیوں نے آخری نبی پر ایمان لانے سے انکار کر دیا حالانکہ عیسیٰ علیہ صنعت و نے ساری زندگی اپنی قوم کو حکم دیا تھا کیا آخری نبی پر ایمان لانے کی تاکیب دی تھی بے رسولی صرح اپنے کو کہتے لوگوں جب تک میں ہوں میری اتحاد کروں ایک بہت, بہت بڑا نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد اور محمد ہوگا آئی بات سمجھ میں اب لیکن ہماری باری آئی مسلمانوں کی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی ایک نبی کا انکار سارے نبیوں کا انکار سنا فرق محسوس ہوا دوستو کسی ایک نبی کا انکار چاہے حضرت موسا ہوں یا حضرت یسا ہوں یا حضرت داؤد ہوں یا حضرت سلیمان ہوں حضرت یہاں اور بکریالحم صلاحیٰ ہوں کسی بھی نبی کا انکار کفر ہوتا ہے اسی لیے ہم نے اور ان میں فرق یہ ہے کہ ہر ایک نے کچھ نبی کو مانا اور کچھ کا انکار کیا لیکن ہم مسلمان ہمارے آخری نبی نے یا نبی جو کتاب لے کر کے آئے قرآن فات ان انہوں نے ہم پر فرض قرار دیا ہے کہ ہر نبی پر ایمان لاؤ لا لال بین احد من رسولی ہم کسی رسول رسولوں کے درمیان کوئی تفریح نہیں کرتے کہ کسی کو مانیں اور کسی کو نہ مانیں بلکہ ہم تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں یہی ہم میں اور دوسروں میں فرق ہے ایک تجے میرے بھائی نمبر دو نبی علیہ السلاۃ والسلام پر آخری نبی محمد صلی و وسلم پر جو ایمان لانا ہے صرف رسول نہیں ماننا ہے بلکہ چار پانچ چیزیں اور ضروری ہیں ایک چیز یہی میرے بھائیوں کہ نبی پر محمد و وسلم کو رسول بھی ماننا ہے اور اس پر بھی جتنا رسول ماننا ضروری ہے اتنا ایک ہی ضروری ہے کہ آپ خاتم النبی گیر ہیں پھر بیٹھے اٹھنا پڑے گا کیا کروں اللہ How did I get it? چل رہی تھی کہ جب ہم کہتے ہیں لا اللہ محمد رسول اللہ تو اس میں ایک شرط یہ بھی ہونی چاہیے کہ آپ خاتم ہیں آپ کے بعد کے آمد تک کوئی سچا نبی نہیں پہنے لے ختم نکوت بھی ہمارے نبی پر ایمان لانے کا ایک جزئی اگر کوئی انسان عقیدہ رکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے تو انسان مرتاد و کافر ہو جاتا ہے کیوں آخری نبی پر جو ایمان تھا اس کا ایمان مکمل نہیں ہے آپ کو اللہ کا رسول بھی تسلیم کرنا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی یقین کرنا ہے رکھنا ہے کہ آپ کے بعد کوئی سچا نبی نہیں آ سکتا نمبر تین آخری نبی پر جو ہم ایمان رکھتے ہیں یہی بڑی غلط فہمی ہے دنیا کے لوگوں کا لوگ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے نبی ہیں یہ بڑی مشکل ہے میرے بھائی لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کے نبی ہیں مسلمانوں کے نبی ہیں قرآن جو ہے وہ مسلمانوں کی کتاب ہے میرے بھائیو یہی غلط فہمی دور کرنا ہے دنیا والوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبی بنا کر کے بھیجا ہے ان کے متعلق یہ بھی ایمان یقین رکھنا ہے اور ہمیں اعلان کرنا چاہیے بتانا چاہیے کہ آپ صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں بلکہ آپ کی یہودیوں کے بھی نبی ہیں بدھسٹ کے بھی نبی ہیں ہندو مذہب کے بھی نبی ہیں سمجھ رہے ہیں نا یہ عیسائیوں کے نبی ہیں دنیا میں جتنے انسان ہیں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 جیسے ہم پر ایمان ہمیں ضروری ہے کہ ہم لا, الہ الا لا محمد رسول پڑھیں ایسے ہی رسول قرآن کیا رسنا فرمایا ذرا سوچو ہم یہ کہتے ہیں اگر کوئی مسلمان کہے کہ ہمارے نبی ہیں وہ انسان وہ نہیں ہو سکتا کیوں قرآن اللہ نے کیا میں نے فرمایا وماسل رحمت اللِّل ساری دنیا والے پورے کائنات والوں کے لیے اللہ نے آپ کو نبی بنایا اسی لیے ایک ہی نبی ہے جو انٹرنیشنل نبی ہے وہ کون سے ہیں آخر یہ نبی بہت سے سلب ہے آئی بات سمجھ میں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 پھر اور ایک بات نہ یاد رکھو قرآن کون کہتے ہیں ہماری کتاب ہے مسلمانوں کیوں اس کو محدود کرتے دے تو ہماری کتاب ہے اپنے پڑوسیوں سے اپنے بھائیوں سے بتاؤ کہ قرآن صرف مسلمان کی نہیں ہے بلکہ قرآن تو ایسی کتاب ہے کہ پوری دنیا والذکر اللہ نے تو دنیا والوں کے لیے بنایا اور مسلمان اپنے جزدان میں لگے گا ہماری کتاب ہے دنیا میں آپ کے پڑوس میں ایک سکھ ہے ایک ہندو بھائی ہے ایک عیسائی یہودی ہیں تو قرآن میں برابر آپ کا وہ شریک ہے جیسے ہمارے لیے قرآن اللہ کی کتاب ہے ویسے اس کے لیے بھی کتاب ہے تبارک الفرقان تبار و کل فرقان للعالمین نذیرہ پوری دنیا والوں کے لیے ہم نے قرآن پاک بھیجا ہے تو نبی علیہ اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس کا بھی ایمان یقین رکھنا ہے کہ یہ قرآن اور نبی صرف ہماری کوئی پراپرٹی و جائیداد نہیں ہے بس فرق اتنا ہے آپ نے تسلیم کر لیا انہوں نے تسلیم نہیں کیا سمجھ گئے نا بیٹے باپ کے تو بارہ بیٹے ہوتے ہیں نہیں ہوتے آج نہیں ہوتا آ تو کہتا ہم تو ہمارے ہم تو ہمارے ہم تو ہمارے ہم تو, ہمارے تو بیٹا لیکن دارا کے بارہ بیٹے اب بارہ بیٹوں میں سے اگر آٹھ ماں باپ کے فرما بردار ہو جائے تو اللہ باپ اس سے زیادہ محبت کرتا ہے اور اگر چار نا فرمان ہو جائیں گر گاٹ کو نکل جائیں چور نکل جائیں سب کچھ ہو جائیں لیکن باپ کے تو باپ ہی رہے گا بیٹا باپ ہی کے رہیں گے آئی بات سمجھ میں اسی لیے پوری کائنات جو ہے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 اگر وہ چاہتے ہیں تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں قرآن پاک سورہ نور سور وین اے دنیا کے لوگوں اگر ہمارے نبی کی بات مانو گے تب ہی تم ہدایت پاؤ گے ہمارے نبی کا یہ مقام ہے آخری نبی کا اللہ رب العالمین نے وعدے کر دیا کہ پوری کائنات کا انسان جنات آدم کی اولاد کو بھی ہدایت اگر درکار ہے تو اس کو صرف ہدایت کہاں ملے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بھی توفیق سمجھنے کی اسی لیے میرے بھائی ہو ہم ایک حدیثہ صحیح بخاری کی آباد سنیں نبی ریس راپس میرے ساتھ رماتے ایک دن میں سولہ ہوا تھا لیکن گہری نیند نہیں بین النوم نو میں بل یعنی گہری نیت لگی تھی لیکن آپ رماتے گہری نیند اور جاگنی دونوں کے درمیان میں میں تھا اتنے میں فرشتوں کی ایک جماعت آئی ماشاءاللہ اور کہا جاتا جبرائیل امین کے ساتھ آئے اور سب چاروں طرف کھڑے ہو گئے ان میں سے ایک فرشتے نے کہا ما سلام. نے ساتھی جو سوئے ان کی ایک بڑی مثال ہے نا ہے ذرا وہ مثال ان کی بیان کرو تو دوسرا فرشتہ کہ سوئے ہوئے ہیں ہم مثال بیان بھی کریں گے تو سنیں گے نہیں یہ تو سونا ہوا انسان ہے پتا چل گیا کہ سویا ہوا انسان سنتا نہیں تو مردہ کیسے سنے گا سویا ہوا نہیں تو مردہ کیسے گا میرے بھائیوں سوچو تھا لائ فرشتے نے کہا سوئے ہوئے ہیں دوسرے فرشتے نے کہا یہ عام انسان نہیں یہ نبی ہے ان کا کمال یہ ہے صرف ان کی آنکھیں سوتی ہے لیکن دل ان کا جگتا ہے اس لیے ان کی مثال بیان کرو ہر سال بیان کیا ٹھیک ہے مثال کیا ہے ان کی مثال ایسی ہے ایک بہت بڑا بادشاہ ہے اس نے اپنا ایک محل بنایا بڑا عالیشان محل بنایا میرے بھائی بڑا عالیشان محل بنایا اور محل جب تیار ہو گیا تو بادشاہ نے سوچا ہمارا محل آ کے دیکھیں لوگ پائپ کس کا لگا ہوا ہے اور ٹائلیں کہاں کی لگی ہوئی ہیں اور کیا کیا قیمتی سونے چاندی سے اپنے کیا بنایا ہے اس کو شوق ہے بادشاہ کا اپنا محل دکھانے کا اب محل دکھانے کے خاطر سوچا کہ چلو پارٹی رکھ دیتے ہیں محل کے پورے گی اس زمانے میں موبائل نہیں تھا کہ واٹس اپ پر بھیج دیا جائے یہ اس وقت کی بات ہے دعوت نامہ چھپایا جائے اس لیے اس نے ایک آدمی کو بھیجا سے سنو ایک آدمی کو بھیجا آدمی گیا پورے شہر میں آواز لگا رہا ہے بادشاہ سلامت نے ایک محل تیار کیا ہے اور اس کے اندر پارٹی رکھی ہے اور انہوں نے دعوت عام کیا ہے کہ کی سارے لوگ آئے دعوت قبول کرے دعوت کا کھانا کھائے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 جب نکلنے لگے گا تو بادشاہ سلامت سے ملاقات کر کے کتنی چیزیں مل گئی تین کا معائنہ اور, اور کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ بات اصل یہ ہے وہ دعوتیں دیتا ہوگا خود اس نے نہیں ہم کو بلایا ایک آدمی کو بھیجا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 پھر فرشنے نے کہا یہ مثال طرح اس کی تفصیل بیان کرو پھر تفصیل بیان کہ اللہ اکبر ان کی سردار سید جس نے محل بنایا وہ اللہ تعالیٰ ہے اور محل جنت ہے محل جنت اللہ اکبر محل جنت ہے اور اسلام کیا ہے, ہے کیا ہے معدوبہ ہے اب جو انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن لے گا وہ جنت میں بھی جائے گا اپنے رف سے ملاقات بھی کرے گا اور جونت کی نعمتیں بھی کھائے گا بڑے مزے کسی جگہ بھی گدا رہی تھا. لیکن جس نے ان کی دامت کو قبول کر لیا جو سوئے ہیں ان کی دعوت کا کر دیا نہ وہ جنت میں جائے گا نہ جنت کا کھانا کھائے گا اور نہ رفتہ دیدار ہوا. بات ہو ربارے فر ان کا یہ مقام ہے محمد کا ان کی یہ ہستی ہے یہ مقام و مرتبہ ہے قیامت تک جنت اور جہنم کا فیصلہ ان کی اعتعاد اور ان کی اعتاد کے ترک کر دے گی جس نے ان کے ان کی اعتعمت کر لیا ایمان بھی لایا اور ان کی کر لیا وہ تو گیا جنت میں اور جس نے ان کا انکار کیا وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اللہ تعالی ہم سب کو مل کے توحفے کا شی فرمائے نمبر پانچ میرے بھائیوں. علیہ پر ایمان لانے کے مطابق یہ بھی یاد رکھنا ہے آج اس دماغ کو ذرا صاف کرو آج یہ سمجھتے ہیں بیٹھے ہیں کہ ہم بال کٹائیں نا آج ایسے بال کٹائیں گے سیدھا دو کہیں گے تھرڈ کلاس کا آدمی ہے سالون میں جائیں تو ایسا بال کٹائیں ہے برسات میں بارش کے موسم میں چوہا جو ہے سے بال کیسے ہوگا یہاں کٹا دو اور اس کو اوپر اٹھا دو اللہ دیکھا آپ نے آدمی سوچتا ہے یہ کیوں یہ داڑھی ہے آج مسلمان سوچتا ہے اس میں ہماری انسلٹ ہے یہی نظریہ ہے جس نے آج سب سے زیادہ مسلمانوں کو تباہ دیا میرے مسلمان بھائیو سمجھو نبی علیہ صنعت کا فرمان آ فرماتے ہیں اے دنیا کے لوگوں میں تمہارے لیے سلامت رحمت بن کر کے آیا ہوں یعنی میری ایک ایک تعلیم جو ہے تمہارے لیے رحمت نہیں رحمت ہے بھائی نہیں رحمت ہے اے رحمت نا پھر چوہے کا بال کیوں آیا سر پر چوہے کا بال کیوں آ گیا خرگوش کا بال کیوں آیا اگر نبی صلی اللہ علیہ رحمت ہے تو فلم سٹار تمہارے لیے سہمت ہوئے آج مسلمان مسلمان ہو کر کے کلمہ نبی کا پڑھتا ہے اور فرما بارداری فیشن فلم اسٹاروں کا بناتا ہے ساری بنا یہ ہے ساری تباہی بربادی مسلمانوں دنیا میں کے ذمہ دار ہو محمد سے وفا تو تیرے ہیں یہ جہاں کیا چیز ہے لاہو کلام تیرے ہیں بہت بر آج شادی کرنے لگے شادی کے بعد آ جائے اب نماز تو پڑھ لیں گے شادی میں نبی کی دبا گئی اللہ اکبر میرے بھائیوں سوچو ایک مثال آپ کو دیں ہمارے نبی کی جو تعلیمات نبی کے اعداد کو ہم نے چھوڑا آج تمہاری وجہ سے دنیا کی ساری قومیں سہمت مبتلا ہو گئی ایک چھوٹی سی مثال نہیں ہمارے نبی نے کتنی پیاری سنت نبی بیٹھے ہوئے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 آج بچیاں کتنی ہمارے لیے مصیبت انٹرویو دے رہا ہے رو رہا ہے کیوں پوچھا گیا کیوں کہا کہ کی میری دو بہنیں جوان ہیں دو بہنیں جوان ہو گئی ہیں عمر زیادہ ہو رہی تھی ہم نے ایک کا رشتہ پایا تو لڑکے والوں نے مطالبہ اتنا کیا کہ میرے پاس نئی باپ کا انتقار ہو گیا تھا بیوہ ما تھی ہم کو میٹرنگ کروایا بچیوں کو تھوڑی سی تعلیم دی اور پھر اس کے بعد ہمیں ہمارے لیے کوئی ذریعہ معاش نہیں اب شادی کا خرچہ جہیز میں اتنا اتنا مانگ رہا ہے بہت سوچا تو کہنے لگا کہ میں نے اپنا ایک گروتا بیچ کر کے اپنی بہن کی شادی کیا بیچا ہے اپنا اور ہمارے یہاں جان بھی ایک دوسری بہن کا رشتہ آیا دوسرا گردہ بیچ دوں گا شادی کے لئے تو میں کیسے زندہ رہا دیکھا آپ نے آج کتنی خودکشی ہو رہی ہے کتنے خوش خوشی ہو رہی ہے لیکن ہمارے نبی نے اگر ہم نبی کو اپنا لیتے نبی کی اتباع کرنے لگیں نبی کی سنت اپنا لیں تو کوئی مشکل ہے بھائی لڑکا بھی اور لڑکی بھی اب ذرا سنو نبی عرص صاحب بیٹھے ہوئے ہیں بڑا سا مجمع ہے ماشاءاللہ بڑا سا مجمع ہے <coughs> <coughs> بڑا سا مجمع ہے ایک خاتون آئی ایک خاتون آئی آنے کے بعد کہتی یا میں آپ سے شادی کروں گا اللہ کیا کروں گی اور وہ بھی آپ سے کروں گی اللہ کہ اللہ کے بندی واپس چلی جائے اور وہ بھی اللہ کے بندی سوچ کے آئی آج میں شادی کر کے رہوں گی ذرا سوچو اللہ سر نیچے کیے اٹھائے تو پھر کھڑی ہے اللہ فیل نیچے کر لیا وہ اللہ کے بندی ٹلتی ہی نہیں وہ سوچ رہے کہ مجھے شادی کرنی ہے تو ایک صحابی کھڑے رسول اللہ اگر آپ کو ضرورت نہیں تو میں اس سے کر لوں گا میں اس سے شادی کر لوں گا نبی کا طریقہ ہم نے چھوڑا پوری امت زہمت میں آ گئی اگر نبی کی اتوا ہم کرتے دوستو تو اللہ کی قسم کبھی سہمت میں نہیں ساری سہمت ساری مصیبت ساری پریشانیاں ہی کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو دنیا میں اور جب ہم نے نبی کو نظر انداز کر دیا تو پھر وہ زحمتیں لوٹ آئی ساری پریشانی کہاں سے آئی نبی کا دامن چھوڑ دینے کے بعد ماہ اکبر اللہ, اللہ فرمائے تو شادی کرے گا ہاں اللہ کروں گا یہ تیار میں بھی تیار ہوں اور تیاری تھی آ نے فرمایا مہر کیا دے گا اللہ مہر تو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے کیا کہہ رہے ہیں مہر دینے کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے اللہ رسول کے بغیر مہر کے شادی تو نہیں ہوتی شادی کرے گا महरे में कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा अगर कुछ नहीं है तो चलो लोहे ही के अंगूठी सही उसी में तेरा निकाह पढ़ा दूंगा वो बेचारे गए सोचे घर में कहीं कही लोहे के अंगूठी भाई सोने और चांदी तो मुश्किल थी लोहे की अंगूठी कहीं मिल जाएगी वो गए बेचारे घर देखे जितने घर में ताक थे सारे ताकों को देखे लेकिन कहीं लोहे की अंगूठी भी ना मिली फिर पलट करके आए اللہ شری گزار کر رہے تھے اللہ کا بندہ کیا لے کے گا ایک انگوٹھی شادی کی نکاح پڑھا دوں گا وہ آیا تو کہنے ہیں ہمارے یہاں تو لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے آن منفی کیسے شادی کرے گا؟ یا رسول اللہ شادی کروں گا یہ اپنی اجازت اس کو دے دوں گا سوچا کیا دے دوں گا اپنی اجازت اس کو دے دوں گا فرمانا اللہ کے متحد اگر اپنی لگی اس کو دے دے گا اور بیوی بی نے کہا ابھی میرا محرطہ کرو تب کیا اثر ہوگا نہیں سمجھے تم کہتے ہو کہ لگی اور بیوی بی کہے بھائی نقدی مہر چاہیے اور لگی اس نے دیکھ تمہارا اثر کیا ہوگا تو کیسے رہے گا اللہ سن اس کے علاوہ تو میرے پاس کوئی مہر نہیں اللہ اکبر آج تو ماشاءاللہ اللہ مگنی ہی میں اتنا لے لیا جاتا ہے کہ پانچ بچیوں کی شادیاں تو مگنی کے خرچے میں ہو جائیں اور نام دے دیا رسمی اور مگنی کے پہلے مہندی مہندی لگانا کتنی رسمیں نبی کا طریقہ نبی کی سنت نے فرمایا اللہ کے کیسی دے گا قرآن پاک کی کچھ صورتیں یاد ہے اللہ ہاں. فلاں صورتیں فلا مجھے یاد ہیں اللہ فرمایا تمہارا نکاح پڑھا دیتے ہیں ان شرطوں کے ساتھ اس شرط کے ساتھ اللہ اکبر کہ تم نکاح میں نکاح پڑھنے کے بعد اتنی اتنی صورتیں تم اپنی بیوی کو سکھا دو گے اللہ اکبر قرآن کی تعلیم دینے کو اللہ تو نے کیا بنا دیا میں کیا خیال ہے بھائی آ. اتنی آسانی شادی میں تھی کہ نہیں تھی اور آ کتنا مشکل ہم نے کر دیا ایک ہم نے مثال دی آج نبی علیہ السلات و کا طریقہ سنت ہم نے اور ایسے دیکھتا ہے رہا وہ ہندوستان جو ضرب المسل تھا رواداری کا وہ اللہ کی قسم میں نے اپنے بچپنے میں دیکھا سا لوگوں نے دیکھا ہوگا محلے کی ایک ہندو اگر کسی گاؤں میں بیائی جاتی تھی تو پورے گاؤں کے لوگ سمجھتے تھے کہ ہمارا سمدھیان کہاں ہے دیکھا ہوگا رو داری تھی آج وہی ہندوستان کیوں ہندو مسلم کے چکر کیوں چل گیا کیوں اس لیے مسلمانوں ہاں؟ چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری مسلمانوں کلمہ نصیب ہے محمد کے ہو سنت کو نبی کی اتباع کرو اور اپنا مقام پہنچانو میرے بھائیوں چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری زندہ رکھتی ہے محفلے مسلم کی ضرورت تیری میرے اپنے آنکھ کو دیکھو کی پوری دنیا کے نبی, نبی کی اتباع کرنے والوں کو بنایا تھا ایک واقعہ ہمیں یاد آیا رواداری اسلام کیسے قرآن پاک نے پڑوسی کے ساتھ اللہ تعالی نے پڑوسی کے ساتھ عزت احترام کرنے کا حکم دیا ہے پڑوسی کے حقوق ہیں اللہ کے نبی میں فرمایا پڑوسی کتنے قسم کے ذرا دنیا کوئی دکھا دے بولنا اگر آج ہم سے ایک مرتبہ دلی ایئرپورٹ پر میں شاید کلکتہ ہی جا رہا تھا امیگریشن میں پہنچا تو کہتا ہے کہ اب مولا میں نے کہا کیا مغلا کہا لوگ لڑتے کیوں ہیں یار آپ لوگ لڑتے کیوں ہیں اور آپ یہاں دہشت گردی کیوں ہوتی ہے میں نے کہا جو دہشت گردی ہے وہ مسلمان ہوتا ہی نہیں وہ اللہ وہ آفیسر اتنا حیرت میں آج تک کسی نے جواب نہیں دیا آخر لڑتا کیوں ہے میں نے کہا جو دہشت گرد ہوتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا اللہ قسم اتنا کہا وہ آفیسر اتنا خوش اتنے سے اچلا چشمہ دہشت گردی ذرا سوچو میرے بھائی ہو ساری بب, برائیاں سارا بگاڑ محمد کے اخلاق آپ کے طریقے کو چھوڑ دینے کی وجہ سے ایک مثال اور قرآن میں مل... اللہ رسول کیا خرم پڑوسی کتنے قسم کے بھائی ہے نا تین قسم کے نمبر ایک, ایک پڑوسی جس کے تین حق ہیں ہے نا کتنے حق ٹھیک ایک پڑوسی جس کے دو حق ہیں اور ایک تیسرا پڑوسی جس کا ایک حق ہے اب تین حق والا کون ہے اللہ کے رسول رساط نمایا تین حق والا پڑوسی وہ ہے پڑوسی ہو مسلم ہو اور رشتے رشتے کا حق اسلام کہ اور مسلمان تو ہے لیکن رشتے دار نہیں مسلمان ہے پڑوسی کی سنت یہ ایمار مومن بننے کے لئے واللہی لا یومن واللہی لا یومن واللہی لا یومن بخاری مسلم کی حدیث ہے نا اللہ کی قسم کلمہ پدةنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا اللہ کی قسم کلمہ پہنے والے اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے اللہ کی قسم کلمہ پھڑھنے والے اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے تا بتا جب تک کی اپنے پڑوسیوں کو اپنے شر سے محفوظ نہ رات ہیں حدیث معلوم ہے نا اے کس کی سنت ہے کس کی تعلیم ہے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یہ نبی تعلیم دے رہے ہیں پھر ایک پڑوسی تیسرا ہے جس کا صرف ایک وہ کون ہے پڑوسی ہے نہ رشتہ دار ہے نہ مسلمان ہے وہ غیر مسلم ہے وہ بھی پڑوسی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں نبی پکا محمدی ہی بنا دے کیا بنا دے مسلمان مسلمان بنا تمہارے ہاتھ میں ہے تمہارے بگڑنے سے سمجھ گئے نا سارا ملکی چھبیسواں سو بارہ سورہ محمد کی آئے تم تم تم اوشو علما ہے قرآن صرف چوبنے رہتے رہے ہیں گئے ہم چومنے سے حق ادا نہیں ہوگا جب تک قرآن اور نبی کے فرما بردار نہ بن جائے اِنْ اَنْ دُو اے مسلمانوں ہم نے تمہیں یہ قرآن دیا ہے ہم نے یہ نبی دیا ہے جب تک ان دونوں پر عمل کرو گے پورے دنیا میں امن و امان رہے گا جہاں تم نے قرآن و حدیث سے روبردانی کیا تو پورے ملک میں فساد ہو جائے گا یہاں تک کہ تمہارے رشتہ داروں سے بھی تمہارے تعلقات درست نہیں رہیں گے کیا خیال ہے کیا دار ناراض ہوں گے انٹھی بڑی محبوب اپنی پھوسی سے تو بات نہیں ہوگی انکل سے بڑی محبت ہاں؟ لیکن سگے چچا سے کوٹ میں کھڑا ہوگا کیوں ہم نے چچا کا مقام نہ پہچانا اللہ کیا فرمایا تھا چاچا جو ہے, ہے, ہے بہرحال ایک مرتبہ اللہ کے ہمارے شیخ الاسلام مولا سنا اللہ سری ذرا دیکھو مولا ثنا اللہ رحمۃ اللہ پنجاب سے چلے ہیں اور آپ کے آسام آنا تھا اور ٹرین پر بیٹھے ہوئے ہیں الہ آباد سے ٹرین آ, پنجاب سے بنارس کی طرف آ رہی ہے اور بنارس کے میں بہت سارے لوگ آ, اسنان کرنے کے لیے کاشی میں نہانے کے لیے آ رہے اس زمانے میں ٹرینوں میں تھری ٹائر اور کیا کہتے ہیں ٹو ٹائر اے سی ٹائر اے اور فرسٹ کلاس نہیں تھا एक फर्स्ट क्लास होता था एक जनल बोगी और जनरल बोगी जो होती थी बैठने की जगह नीचे भी लो, सीट पर किनारे किनारे लोहा लगा हुआ होता था ना, लोहा लगा हुआ और बीच में लकड़ी और ऊपर भी एक पंडित जी बैठे थे आ रहे थे बेचारे इधर मौना सना मरस्तरी बैठे हुए हैं और उधर पंडित जी बैठे पूरे डब्बे में तकरीबन अस्सी फीसद से غیر مسلم تھی اور ادھر موڑنا بڑے پنڈت صاحب کو پیشاب آیا اٹھے خیال نہ کیے اوپر والا جو لوہے کا چھڑا تھا اس سے لگا سر پھٹ گیا اتنے زور سے لگا کہ پنڈی جی بے ہوشوں بھی گر گئی گر گئی لہو لہان ساری ڈبے کے لوگ خون دیکھ کر کے پھگے اپنا بھی پرایا بھی سب کے نارے ہو گئے لیکن ایک انسان جس کو نبی کی سنت پر عمل کرنا ہے جو جانتا ہے کہ نبی کی سنت ایمان کا یوتھ ہے اگر ہم نہیں سنت پر عمل کریں گے اللہ تعالی ہم سے سوال کرے گر گئے سو کے موڑا امرت سری اٹھے وہ پنجابی آدمی تھے بڑی سے پگڑی مانگے ہوئے تھے اس پگڑی کو پہلے دو فاڑ دیا پنڈت جی کو اپران پر بیٹھایا پرانے زمانے میں لوگ چلتے تھے تو پانی لے کے لوٹا وٹا کہتے ہیں وہ رسی وغیرہ سب لے کے چلتے تھے پانی تھا پانی سے چھیٹیں دی پنڈت جی کو تو کچھ ہوسا نے لگا اپنے امانے سے ان کا خون صاف کیا صاف کیا اور دوسرے ٹکڑے سے خوب کس کر کے باندھ دیا تاکہ خون رک جائے اور پانی کی چیٹیں دینا شروع کیا چیٹیں دے رہے ہیں چیٹیں یہاں تک ہندو سے پہلے میاں بھائی خدمت ملایا اور ہاتھ جوڑ کے پنڈت جی شکریہ ادا کرنے اتنے میں ان کے جتنے ساتھی سے کوئی مونا کے پیر پڑ رہا ہے کوئی ہاں چم رہا ہے ارے آپ نے میرے گرو کی جان بچا دی بڑا تھائیں یو تھینک یو بڑا مونا مر سین کا دیکھو اللہ میرا شکر نہ ادا کروں ہم نے اپنے اللہ کے کتاب اور اپنے نبی کی سنت پر عمل کیا ہے اگر میں تم لوگوں کی طرح اس پنڈت کو ویسے ہی چھوڑ دیتا تو قیامت کے دن ہمارا اللہ ہم سے پوچھتا کہ اس انسان کو تم کیوں ایسے لاوارث چھوڑ دیے تھے جتنے ہٹے تھے ان کو ہم نے ایمان قرآن نبی کی سنت کا عالی پڑا تم نے کیوں ایسا کیا لوگوں نے کہا وہ کیا سورت النسا کی آیت پڑھی وبا جنبے جنبے السبی اللہ اکبر ہمارے نبی کی سنت اللہ کا فرمان اور ہمارے نبی کی سنت اللہ اکبر کیا ہے پڑوسی کا یہاں تک کہ جو تمہارے باتوں میں بیٹھا ہے سیٹ پر تمہارے بس میں تمہارے ساتھ تمہارے آفس میں تمہارے ساتھ تمہارے ٹرین میں تمہارے بادو بیٹھا ہوا باہبر نبی نے اللہ نے ایسے پڑوسی کہا جو آپ کے گھر میں پڑوس نہیں لیکن آپ کے بادوں میں اگر بیٹھ گیا ہے اس کے اساد بھی احسان کرنا ہمارے رب فرض کہا اگر ہم ایسا نہ کرتے تو ممکن ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی ہم سے پوچھتا اسی لیے آج میں کہتا ہوں اللہ اگر ہم لوگ نبی کی سنت پر عمل کرنے لگے تو شاید بہت معاملات ہمارے ختم ہو جائیں کہا جاتا ہے امام ابراہیم سبکری کرام سنا ہے آپ لوگوں نے ابراہیم سبکری ان کو اس لیے سبکری سکر سکر کہتے ہیں شکر کو عربی زبان میں سبکری کہتے ہیں وہ بیچارے ان کو شکر. کیا کہتے ہیں بھائی شوگر کا پیشنٹ نہیں تھی ان کی زبان اتنی پیاری تھی کہ لوگ ان کا نام ہی رکھتے تھے میٹھی زبان والا ان کا لگا کیا ہوگا تو ابراہیم ستکری اور رہتے تھے ماشاءاللہ اللہ اپنے ایک جھوپڑا تھا غریب آدمی تھے اللہ اکبر اپنا رہتے تھے اور انہیں کے بابو ایک جھوپڑا تھا ایک غیر مسلم بیچارہ رہا کرتا تھا پڑوسی بیچارہ ان کے اللہ یہ میرے بھائی صرف معاملہ نماز روزے تک اتباع نہیں نماز میں بھی نبی کی سنت روزے میں بھی نبی کی سنت نکاح میں بھی نبی کی سنت اور معاملات میں بھی نبی کی سنت اپنانا ایمان کا جز ہے ایمان کا جز ہے ذرا دیکھو ہمارے اخلاق نے دنیا کے اندر مثال قائم کر دی اللہ ماحول ایسی مثال میرے بھائی پتہ چلا کہ پڑوسی جو ہے وہ اپنا جھوپڑا बेच رہا ہے بڑا عجیب و غریب قصہ ہے اور بڑے عبرت نا پڑوسی جو تھا اس کو اس پیسے کی ضرورت پڑی وہ اپنا جھوپڑا بیچ رہا ہے کتنے کے بیچ رہا ہے لوگوں نے کہا کتنا کا بیس ہزار درہم ہوگا اس کا جھوپڑے کی قیمت کتنی خریدنے کے لیے جو بھی آیا भाई मैंने सुना है आप अपना झोपड़ा बे झोपड़ा समझते हो ना हाँ झोपड़ा बेचो कितना कहा कि भाई दस हज़ार हम बीस हज़ार लेंगे लोग कहते सारे लोग आठ हज़ार नौ में तू दी रहा है पूरा डबल बीस तो कहा कि एक, बात असल है मैं इसलिए बेच रहा हूँ इसको बीस में کہ دس ہزار تو ہمارے جھوپڑے کی قیمت ہے اور دس ہزار بھی میرا پڑوسی مسلمان جو ہے وہ بڑا نیک ہے پڑوسی ہے اور دس ہزار قیمت میں نے پڑوسی کی رکھی ہے ہاں سنے میرے بھائی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو آج بھی ایسے ہی ہم کو مسلمان بنا رہے ساری مشکلات آج سارا 36 کا آکڑا کس سے پڑوسی سے کیا کر روک آپ لوگوں کا زمین کے جھگڑا تو پڑوسی سے مرگی تو بکری کا جھگڑا تو, ابھی پڑوسی تو سارا جھگڑا کس سے پڑوسی سے بچوں کا شمارا ہم نہ کر دند تو اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں دشمنوں کے ساتھ بھی بھلائی ہی کرتے ہیں اور تو کیسا مسلمان ہے کہ دوستوں کا بھی پاکٹ لیتا پڑوسی کا بھی مال کا سب کیسا مسلمان تو ہے اکبر کیا،, کیا کہا اس نے دس ہزار جھوپڑے کی قیمت اور دس ہمارا پڑوس اچھا ہے اس لیے دس ہزار اس کو لے دی <laughs> بڑی مجیب بات کر رہا تھا ایک کسٹمر واپس گیا دو گیا لینا ہے میں آپ کا پڑوسی جو غیر مسلم جو ہے بڑا اچھا ہے کہا کیا ہوا کہا وہ اپنا جھوپڑا بیچ رہا ہاں میرا پڑوسی جھوپڑا بیچ رہا ہے دوڑ بھی آئے لوگوں سے پوچھا دوڑ کر کے آئے بھائی تم کو کیا پریشانی ہو گئی اپنا مکان بیچ رہا ہے کتنے میں بیچ رہا ہے کہا لوگ آ رہے ہیں کب سے ہمیں پیسے کی ضرورت ہے پریشانی ہے غریب آدمی میں سوچ رہا ہوں جھوپڑا اپنا بیچ دوں کتنی قیمت مانگ رہا ہے میں نے قیمت بیس ہزار رکھی کہا کیوں کہا دس رکھی ہے جھوپڑے کی اور دس رکھی ہے پڑوسی کی کہا کس لیے کہا اچھا پڑوسا میں اللہ بن کا ایسا کر یہ بیس ہزار لے لے اور اپنے گھر میں رہ کیوں پتہ نہیں کچھ ایسا نیک پڑوسی ہم کو دوبارہ ملے یا نہ ملے دیکھا میرے بھائی یہ ہے دل قربا بالجب میرے بھائیوں اسلام بڑی الفت نبی کی سنت آ جائے سب کے ساتھ الفت محبت کا سرور ہو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمارے اندر نبی کی سنت آ جائے لیکن ہر ہر قدم پر اٹھنے میں بیٹھنے میں آج اللہ اکبر آج یتیموں کے ساتھ کبھی آپ نے سوچا یتیموں کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں آج بہت سارے لوگ عمرہ کرنے تو ہر سال چلے جاتے ہیں کیا خیال ہے رمضان کی بکنگ ابھی سے کیے ہوں گے بڑی اچھی چیز ہے بڑی اچھی چیز ہے حج کے لیے جا رہے ہیں عمرے کے لیے جا رہے ہیں تحجد گزار ہے کوئی اس بہت اچھی چیز اللہ تعالیٰ ان کے نام کو قبول کرے لیکن دوسری طرف پڑوسی کا معاملہ دیکھا جائے تب معلوم پڑتا ہے پڑوسی کے ساتھ کوئی ان کا تعلقات یتیموں کے ساتھ پڑوسی کے ساتھ تو ضرور ہے میری بھائیوں پڑوسیوں کے ساتھ معاملات میں معاملات میں ایک مثال اور دے دیں آپ کو واللہ مسلمان مسلمان اگر ہو جہاں مسلمان بگڑتا ہے سمجھئے جہاں مسلمان بگڑنا شروع کرتا ہے وہیں سے معاملے میں خرابی پیدا ہونے لگتی ہے اللہ اکبر اسی لیے معاملات آئیں آئیں آئیں ایک مثال اور دیتے ہیں ہمیں کس قدر دوستوں ضرورت ہے کہ نبی کی سنت کو اپنائے اور نبی کے طور طریقے کو بنائیں اور آپ کی سنت آپ کا طریقہ ہمارے عمل میں کیسے آ جائے آج اس کی ضرورت ہے سنو گا اس سے تھوڑا سا ایک کہا جاتا ہے عرب تاجر عرب تاجر خوراسان وغیرہ میں بیچارہ وہ جنگ کرتا تھا تجارت کرتا تھا تجارت کرنے کے لیے جب باہر گیا ہو بیچارہ اتفاقا اس تاجر کا امتقان ہو اور کس کو کس کو اس نے مال دیا تھا آ, کچھ نہیں بیوی بی کے ساتھ رہتا چار جوان بچیاں تھیں جب باپ کا انتقال ہو گیا تو سوچا پھر دوبارہ ارب ہم واپس چلے جائیں اپنے وطن ایک دیوا اور چار بھائیوں بہن بیٹیوں کو لے کر کے راستہ پکڑ دو کر رہی ایک جگہ رات آ گئی رات وہ بے دی ساری مصیبت بے ہوتی ہے میرے بھائی. نبی کی سنت بھی چھوڑتا ہے تو کس لیے چھوڑتا ہے بے دینی کی وجہ سے اگر دین ہمارے اندر آ جائیں تو کوئی معاملہ زادہ نہ بگڑے اللہ اکبر بلکہ اللہ ہمیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے ابھی بتاؤں گا آب آپ لوگوں کو کہ میرے بھائیوں ہندوستان کا جو کلچر ہندوستان کا جو طور طریقہ الفت محبت کا ہے سب سے ہندو ہو مسلم ہو سکھ ہو ہر ایک کو چاہیے کہ ذرا یہ آج کے مسمسائے پریشانیاں چھوڑیں اپنا پرانا کلچر है? گنگا جمنا والا اپنائیں رواداری اخلاق کریکٹر آپ تعجب کریں گے آپ آب لوگ ابھی یکم جنوری کا واقعہ کب تک ابھی بھی ہندوستان کا پوری دنیا کے اندر ریکارڈ آج بھی آج بھی دنیا کے اندر ریکارڈ واللہ یکم جنوری کو پہلی جنوری کو ہم برطانیہ میں تھے یو کے اندر برطانیہ کے مشہور شہر پورٹ کے اندر اور ایسے ہی فنکشن کا پروگرام تھا ہمارا چل رہا تھا ہماری تقریر کے بعد پڑوسی ملک پاکستان کے ایک بہت بڑے وزیر تو عام آدمی نہیں وزیر واللہ میں کہتا ہوں اپنے کانوں سے سنا ہوا واقعہ اس پاکستانی وزیر نے چونکہ تقریباً سننے والوں میں میرا خیال ہے وہ نائنٹی فائیو پرسینٹ کون تھے پاکستانی ہم چار پانچ آدمی رہے ہو گئے اور چونکہ کانفرنس تھی اس لیے ہم بھی تھے وہاں اللہ کی قسم مجھے اس کی اتنی خوشی ہوئی اور ان کی بات سن کر کے حیرت بھی ہوئی وہ پاکستانی وزیر کہنے لگا کہ میرے پاکستانی بھائی کو ذرا سوچو سوچو کہ یا تمہارے پڑوس میں ہندوستان ملک ہے آج تک ہندوستان میں مسجدوں میں پولیس کو پہرا لگانے کی ضرورت نہیں پڑی سوچو اللہ ایک نشان ان کی زبان سے بڑی چیز ہم کہیں تو کوئی بات نہیں ہو. دوسرا کہہ رہا ہے رشک کر رہا ہے ہندوستان پر جو ہندوستان کا پرانا ریکارڈ ہے الفت کا محبت کا رواداری کا اللہ نے کسم ایسے ہی کہا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 مالدا کسی مندر میں, میں نے نہیں سنا کہ پولیس کا پہرا ہو کسی چرچ میں میں نے نہیں سنا پہرا ہو کسی میں میں نے نہیں سنا پہرہ ہو ہندوستان سے سبق حاصل کرو اور آج تمہارے یہاں مسلم ملک ہوتے ہوئے بھی مسجد کے دروازے پر پولیس کا پہرا لگایا جاتا یہ کیوں؟ کیوں سوچو اسی لیے میں کہتا ہوں ہندوستان کا مسلمان بولنا اگر دنیا میں اگر دنیا میں انقلاب لا سکتا ہے تو یہ ہندوستانی مسلمان اگر صحیح معنوں میں مسلمان ہو جائے تو آج بھی دنیا کے اندر انقلاب آئے گا تو ہندوستانی مسلمانوں کے ضرورت ہے مسلمان کرنے کی ارف تاجر مر گیا بچیاں لے کر کے جا رہی ہے بیوہ اور رات ہو گئی کہیں آ کر کے بیٹھ بیٹھے مسجد کے سامنے مسجد والوں نے پوچھا کہاں کیا بات ہے میں بیوہ ہوں یہ چار بچیاں ہیں بس یتیم ہیں آج غور سے سنیں گے تب سمجھ میں آئے گی بڑا عجیب معاملہ اور عبرتنا کہنے لگے وہ مسلمان ماں اپنے چار بیٹیوں کے ساتھ کہ بس میں چاہتی ہوں کہ رات بھر ہمیں رکنے کا انتظام ہو جائے کل میں چلی جاؤں گی یہ چار بچیاں لے کے کہاں جائیں جاؤں تو ایک صاحب سب تو غریب چلک ہو گئے ایک صاحب نکلے اچھا ٹھیک ہے یہیں بیٹھی رہو ہم تحقیق کر لیں گی تم کون ہو اللہ ہم تحقیق کر لے گی ہم تم کون ہو پھر اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے اللہ اگر یتیم بچیوں کے بارے میں ریسرچ کرے گا تب یتیم بچیوں کے ساتھ کیا کرے گا وہ اتنے بھی اتنے میں کوئی بنیا بیچارہ گزر رہا تھا بنیا وہ دیکھا گلی کے کنارے ایک عورت نقاب نکاحوس چار جوان بچیوں کو لے کر کے کھڑی اس نے کہا کون ہو کہا میں میرے شوہر کا انتقال ہوا خوراسان کے علاقے میں خوراسان کے علاقے میں ہمارا شوہر تجارت کرتا تھا کس کو مال دیا کس نے لینا کت کو دینا کچھ نہیں ہمیں उसके ہے ہم اس کے ساتھ رہتی تھی انتقال ہو گیا ہم اپنے گھر واپس جا رہے ہیں اور یہاں कोई پر گزرنے کا کوئی ٹھکانہ مل جاتا تو उस اچھا ہوتا اللہ اس उठी थी قسمت جاگ था تھی غیر مسلم تھا دل ج... قسمت جاگ اس نے ہمارے ساتھ کی. نکاپ پوش عورت کو لے گیا ہے بھنیا نے اپنی بیوی سے کہا یہ مسلمان عورتیں ہیں یہ نماز پڑھتی ہیں ایک کمرہ ان کے لیے صاف کر دو اچھی طرح سے اور گیا دھولا دھلا یہ چادر خرید کے لایا کہا ان کو جو ہے تو نماز پڑھاؤ نماز پڑھائیں تو وہ کھانا تیار کیا کھانا تیار کیا کھانا کھلائی امباہ ہو رات بھی وہ مسلمان عورت بیچاری اٹھ کر کے دعا کر رہی ہے اللہ اس دیر مسلم نے مجھے بنا دیا مسلمان آئے تو بہار سر چکروں گا تب تمہیں جواب دوں گا اور یہ بیچارہ میرے اوپر رحم کیا اللہ تعالیٰ ہاں اس کو ہدایت دے دے رو رو کر کے تو آ کر اللہ اکبر دوسرے دن بنیا گیا اپنی دکان پر ال کرنا ایسا کہ جو مہینے بھر میں مال بکتا تھا اس دن صبح ایک ہی دن میں بک گیا استاد میں اب اس کے گھر میں آیا یہ عورت مسلمان چار بیٹیوں کے ساتھ ہمارے گھر میں نماز پڑھ رہی تھی شاید اس کی نماز کی برکت آیا نہایا کھلا کلمہ پڑھا اور اپنی بیوی بی کے ساتھ پڑھایا اور پوری خاندان کے ساتھ مسلمان ہو گئے میرے بھائی یہ کیوں ایک دیندار مسلمان عورت اس کے گھر میں نماز پڑھتی ہے تو نماز کی یہ برکت آج ہم پوچھتے ہیں آپ لوگوں سے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 اور یہ بھی معلوم پڑتا ہے کہ جو آج دادی بیٹھی ہے اس نے بھی نیت کر لیا اللہ بہو بیٹیاں پڑھنے کے لیے کالے چاہتی ہیں تھکی آتی ہیں وہ سوئی ہی ہوگی اور یہ بہو ایسی ہے اللہ تعالی بس پورے گھر والی جتنی عورتیں پوتے پوتیاں بہویں سب کی طرف سے نیت کرتا ہوں کرتی ہوں فجر کی نواز ادا کرنے کے میری بھائی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 اور مضبوطی سے اپنا لے اور جہاں نبی کی سنت ہمارے اندر آگئی تو پورے جہاں ہم صحیح معنوں میں مسلمان ہو گئے تو میرے بھائی آج جانتے ہیں کہ سچے مسلمانوں کی ضرورت ہے رہی بات یہ نبی علیہ السلام کا اخلاق براہ دیکھو ایک بڑی عجیب سے بات آپ لوگوں کو بتاتے ہیں نبی علیہ السلام نے کتنا پیارا احسان سلوک آج میں نے جمعہ کے خدوے بھی بتایا آپ حضرت جانتے ہیں نبی علیہ السلات نے ساتھ میں اے لوگو اللہ نے ہر چیز پر احسان کرنا تمہارے اوپر فرض کرا دے دیا ہے میرے بھائیوں ذرا سوچو ایک عورت ایک عورت اپنا کھاتی ہے بچوں کو کھلاتی ہے شوہر کو کھلاتی ہے خود دس منٹو پانی دیتی ہے بچوں کو پلاتی ہے بچے اسکول جا رہے ہیں تو بوتل میں بھر کے دیتی ہے بیٹے پیاس لگے تو پی لینا شوہر کو پلاتی ہے اپنے جانوروں کو پلاتی ہے لیکن ایک بلی کو اس نے پکڑ رکھا بلی کے ساتھ احسان صرف ایک بلی بلی اللہ کی مخلوق بلی کو باندھ رکھی ہے باندھ دیا ہے نہ اس کو کھلاتی ہے نہ پلاتی بکری باندھی ہے پلاتی ہے بیل ہے پلاتی ہے گھوڑا بدائے پانی پلاتی ہے خود پیتی ہے شوہر کو پلاتی ہے بچوں کو پلاتی ہے لیکن ایک بلی کے ساتھ وہ ظلم کر رہی ہے ساتھ ہوا کیا جب مری تو زندگی بھر کے روزے نماز حج زکا سب اللہ نے ختم کر دیا کیوں تو نے بلی پر ظلم کیا تیری وجہ سے بلی پوچھی پیاسی مر گئی اس سے بت بر عمرات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 کہ انسان اپنی بیوی بی کے ساتھ بھی جلدی احسان نہیں کرتا کرتا ہے آپ تو کرتے ہوں گے हा? اسی لیے آپ, لیکن میں پوچھتا ہوں हा? ذرا سوچا کون سے احسان کیا تم نے بیوی بی کے ساتھ دکان آفس بزنس رات کے نو بجے تک کی پھر اس کے بعد چلے گئے رات کے بارہ بجے تک شیخ صاحب کے یہاں بیٹھ کر کے گپ شپ کرتے ہیں بی کے ساتھ اور آج حالت اس نے تو اور پیڑا کر دیا ہے اس نے یہ جو دسمبر سترہ دو سترہ کا جو دسمبر تھا احمدآباد سے اللہ کی قسم میں ٹرین میں بیٹھا قطر ایئر ویز سے اور ہمیں جانا تھا برمنگم پر بر یو کے جانا تھا ہمارے ساتھ ساتھ بالکل ایک میاں بیوی بی دونوں بیٹھے احمدآباد سے یہاں بھی سیٹ ہمارے بادوں میں قطر سے برمنگم گئے وہاں بھی ہمارے ساتھ اللہ کی قسم تیرے تیرہ گھنٹہ گزرے ہیں میں نے سوہر میاں بیوی بی کو بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا وہ اپنے واٹسپ پر لگی ہے اور وہ اپنے واٹس اپ پر لگی ہوئی ہے ہمارے نبی تو راستہ پکڑ کے جا رہے ہیں راستہ پکڑ کے جا رہے ہیں میدان ہے حضرت آپ نے دوڑ لگاتے کون آگے بڑھتا ہے ہمارے نبی تو یہ کیا ہے اور واٹس نے یہ بھی پوچھ رہے کہ نہ اپنے کے نیچے نہیں اتا اور آج شوہر خود ہی اس لائق نہیں رہ گیا سمجھ گئے نا وہ بیچاری وہ بھی پرواہ نہیں کرتی سب کچھ بیڑا کر دیا نبی علیہ رہسلام کیا فرماتے ہیں آئسہ کوئی نہیں دیکھ رہا چلو دیکھے تم آگے نکل جاتے ہو میں نکلتا ہوں دوڑ لگائے اللہ کے رسول آگے نکل گئے حضرت عائشہ پیچھے رہ گئی ٹھیک ہے نا پھر ایک سال کچھ دنوں کے بعد ادھر سے ادھر رہے تھے اللہ رسول پرانی یاد تعدا آ ہاں گئی آئیسا, چلو پھر آج وادی ہی لگاتے ہیں آج آئسہ آگے بڑھ گئی اللہ رسول پیچھے رہ نبی رہسلام تو متحراد کے ساتھ یہ آج رات رات بھر باہر کی زندگی ہے پھر یہ بچہ براب برباد نہیں ہوگا نبی علیہ السلام کی سنت تھی آپ نے راستہ پکڑ کے جا رہے ہیں آپ سامنے سے ابا بن عامر آ رہے ہیں ترویدی کی حوالی دونوں سے مٹ پھیڑ ہو گئے نبی علیہ اللہ نے سلام کر دیا مصافہ ملائے بن عامر کہتے ہیں یا رسول اللہ دما نجات المومن ہمارے مومن بھائیوں کو نجات کیسے مل سکتی ہے اللہ رسول ارساد ارشاد ہاں تین چیزیں اگر مومن کرے گا تبھی مومن کو نجات ملے کتنی بھائی تین نمبر ایک نمبر ایک عام ارشاد نمایاں وقت التی دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کے بجائے تنہائی میں بیٹھو تو سوچو کہ کتنا گناہ آج تم نے کیا ہے آج صرف عشاء کی نماز رہ گئی نا دوستو آپ ذرا سوچیں آپ سوچیں ہم بھی سوچیں آج صبح سے اب سونے کا وقت آیا آج ہم نے کچھ چہنم سے بچنے کے لیے صدقہ کیا کہ کی نہیں کیا ہم میں سے ہر آدمی سوچے آج ہم سے کتنی جھوٹ سب کا ہے ہر آدمی سوچے آج پچھ وقتہ نماز ہم نے کتنی پڑھی کتنی چھوٹی تحریمہ کتنی چھوٹی تقبیر تہیمہ ہر انسان سوچے کل کا محاسبہ کرے ہم یہ محاسبہ نہیں کرتے آپ نمبر دو پہلی چیز کیا ہے دوستو اپنے گھر میں صدقہ کرنا تین چیزیں نمبر ایک آپ نے ساتھ روایا نجات ملے گی اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا نمبر دو بل یا گھر کو اپنے لیے کافی سمجھو ضرورت کے لیے باہر جاؤ ضرورت کا کام کرو دوست احباب سے ملے ضرورت کے لیے باقی اپنے گھر میں آ کر کے بیٹھو اپنے گھر میں آ کر کے تم بیٹھو گے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 گھر کے اندر پھر احسان ہوگا بیوی بی کے ساتھ بچوں کے ساتھ اہل معلوم کے ساتھ اور اگر ایسا نہ کیا تو کی حدیث. اے لوگوں عورتیں ہاتھ پہنتی ہیں نا چلو نماز میں تسبیح پڑھتے ہیں نا کچھ لوگ تسبیح کتنے دانے ہوتے ہیں سب تھاگا ہے نا تھاگا ہے نہ بیٹھے اگر دھاگا توڑ دیا جائے تب دانوں کا کیا ہوگا تسبیح کے دانوں کا موتیوں کا ہار ہو اور دھاگا توڑ دیا جائے تو ہار جب تک پورے پوری موتیاں زمین پر نہ گر جائیں تب تک جو ہے کوئی اے, یعنی اے, کوئی وہاں کوئی موتی وہاں رکنے والی نہیں پہ در پہ ساری موتیاں گر جائیں گی اللہ کے رسول نے میری امت میں چند برائیاں تھے پندرہ برائیوں کو تذکرہ کیا پندرہ برائیاں ہیں جب میرے جب لوگ جب لوگ میری امت میں پندرہ برائیاں کرنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ عذاب کے دھاگے کو میری امت پر توڑ دے گا ہر وقت کوئی نہ کوئی اللہ میری امت پر نازل وہ پندرہ کیا ہیں میرے بھائی ایسا آ کہ آدمی شادی کے بعد اپنی بیویوں کا فرما بردار ہو جائے اور ماں کا نافرمان بن جائے کبھی غور کی جا نبی کی سنت نبی کی سنت دیکھا کبھی ایک شاہ یمن سے کہاں سے میرے بھائی یمن سے چلا آ رہا ہے ایک نوجوان ہمارے خاص چوتھے نوجوان سنیں یہ نبی نبی کی سنت کا آج ساری برائیں کیوں آئی ہوئی ہیں ہم پر ساری مصیبتیں کیوں کون ماہ شادی کے بعد بڑی خوش نصیب ہوگی جو اپنے بیٹے بہو سے خوش ہو ورنہ عام طور پر گھروں میں لڑائی آدمی اپنی بیوی کی فرما برداری کرے اور ماں کی نفرمانی کرے ایک شخص یمن سے نکلا بڑی عجیب سہدی سے عبرت ناک آباد سنیں نبی رہ کے پاس آ یمن سے یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں اور میں اپنے ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ کر کے آیا آپ مجھے جلدی کہیں جہاد میں بھیجتے ہیں اللہ سر میں ماں باپ کو روتے ہوئے چھوڑ کر کے آیا ماں باپ سے اجازت نہیں ملی اللہ کی رسول جہاد کرنا ہے کیا کرنا کب تک ماں باپ کے رونے کا خیال کرے گا اللہ, اللہ سل خبردار ارج واپس لوٹو سیدھے جاؤ اور جیسے اپنے ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ کے آنا ہے ماں باپ کی اتنی خدمت کر کہ ماں باپ کا دل خوش ہو جائے آج ہمارا معاملہ کیا ہے نوجوانوں کا باہ اب نہ باپ کو پتہ نہ ماں کا پتہ کو پتہ نہ باپ کو پتہ نہ گھر والوں کا پتہ کیوں ماں باپ باہر اور بیٹا لگمرہ بند کر کے دیکھ رہا تھا آئس آئس کہاں جا رہی ہے یہ سارا مفاد سارے مفاد کہاں سے آئے آج ہمارے لیے جو پورے دنیا کے لیے پریشانی بنی ہوئی ہے وہاں ماں کی اجازت ہم اللہ کی اجازت نبی کی اجازت ہونی چاہیے اور آج بس ٹی وی پر دیکھ لیا کہ بغداد کے اندر ابو بکر خلیفہ پیدا ہو گیا ہے ارے شکل ہی سے بتا رہی تھی فرادی آدمی کیوں اوپر سے نیچے تک کالا ہی کالا تھا تھا دیکھا تھا نا اوپر سے نیچے تک کالا کالا تھا تو ظالم کا دل بھی کالا ہی تھا نتیجہ کیا نکلا سی کرو تو دنیا کے مسلمان ذرا سوچو یہ سارے مفاصد کیوں پیدا ہو جاتے ہیں ماں باپ کا مقام نہ پہچاننے کی انسان جوش میں آیا ان کا ممبر بنا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 آدمی ماں کی تو نافرمانی کرے گا اور کی فرما برداری وہ بھی اگر زیادہ پڑھی لکھی ہیں میڈم بن گئی ہیں تو تم تو اور اور پیڑا پیڑا کر کہے میڈم بن گئی کر کہے اب ماں کی کوئی پروانی بوڑھی تو بولنے کی عادت ہی ہے اللہ کی قسم امام بخاری رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں ماں ماں ہے میرے بھائیوں امام بخاری اور عدب المفرد کے اندر نکل کرتے ہیں ایک شخص یمن سے نکلا کندے پر بوڑی عورت بیٹھایا ہے عمر حج کر آیا مینا مزلفان عرفات ہر جگہ بوڑی کو کندے پر بیٹھائی واپس مدینہ آیا توافع فادہ کر رہا ہے اور بوڑی عورت کو اپنے کندے پر بیٹھایا ہے سارے لوگ دنیا کے سارے حاجی ذکر کرتے ہیں کھانے کا باقاعد کر رہے ہیں کچھ اور ہیں لیکن ایک نوجوان کیا ہے؟ اِن روح تجھے ایسی سواری نصیب ہے کہ تجھے جھٹکے بھی نہیں دیتی پورے اور عبد اللہ ابن عمر ابن خطاب امیر, الحجاج تھے اس سال امیر الحجاج انہوں نے یہ اثار پڑھ رہا ہے بوڑھی کو بیٹھا اور کھانے کا شاعری کی جگہ ہے پکڑا اس کو پوچھو حضرت عبداللہ ابن عمر ایک کنارے صفح مروہ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہی ہیں جیسے اس نے ساتواں چکر پورا کیا لوگوں نے پکڑا کہا جان عبد اللہ ابن عمر تمہیں بلا رہے عبد عبداللہ بھی عمر آئے ہیں حج میں ہاں ارے بڑی خوشی ہے تو عبداللہ عمر کو ڈھونڈ رہے تھے چلو عبداللہ اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس لے گئے بیٹھا جا تم کیا پڑھ رہے ہو کہا میں کیا پڑھ رہا تھا تو, تو بعد میں میں آپ کا انتظار کر رہا تھا آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا تھا لوگ عبداللہ خود پوچھنا چاہتے تھے مسئلہ بتائیں کہا, کیا ہے؟ کہا دیکھو یہ بوڑھی ہے نا کندھے پر اللہ بل, یہ بوڑھی میری ماں ہے یمن کا میں رہنے والا ہوں اس بڑھاپے میں اس نے حج کا ارادہ کیا خواہش ظاہر کی کہ میں اس کو حج کرا ہوں تو میں نے سوچا ٹھیک ہے اماں بیچاری بوڑھی ہو گئی کبھی بھی انتقال کر سکتی ہے اس کی خواہش پوری کر دیں حج کرا دیں کہتے میں نے سواری پر اس کو بیٹھا اونٹ پر تو یہ گر جاتی ہے اتنی کمزور ہے بیٹھنے کے نا نہیں پھر میں نے سوچا سواری پر بیٹھا کر کے اس کو رسی سے باندھ دے تاکہ بیچاری گر نہ سکے کہتے جب میں اس کو رسی سے باندھنا چاہا رسی سے تو کو اتنی کہ ناقابل برداشت کرنے کے لیے مشیر تھی تو میں نے اس کو کندھے پر مدین یمن سے لے کر کے مستلفا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 پڑھتا, نا آگے؟ پڑھا نا؟ پڑھتا ہے نا بھائی اشد کی جو زبان شکرار کر رہا ہے ایسے اٹھتے بیٹھتے نبی کی سنت بھی اس کے ہر عمل میں آ جائیے تاکہ ایمان مکمل ہو سارا معاملہ حل ہو جائے کہاں یہ پڑھ رہا تھا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 عبد اللہ بن عمر ابالخطاب ذرا سنو میرے نوجوان جن کی ماں زندہ ہیں غریبت سمجھو ایسے سر اٹھایا اور ہنسے کہا کہ بیٹے تم کیا کہہ رہے ہو ماں کا حق ادا کر دیے ولا بے دفر کیا حق ادا کرے گا ماں کی توڑی قربانیاں ہے اللہ کی قسم تیری ولادت کے وقت ماں کو جو سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی پتا نہیں والی سانس جو تھی اللہ کی قسم تیرے لیے ہزاروں سمرد, ہزار مرتبہ جو سانس لی ہے ابھی ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں کر سکا ماں کا حق ادا کرے گا تو.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 جب تک کہ نبی کی اتباع ہمارے اندر نہ آ جائے واہ اکبر صحیح بخاری کے روایت جنت میرے سارے امتی کہاں جائے گے بھائی جنت من علامت من ابا وہ نہیں جائے گا جس نے انکار کر دیا اللہ اکبر صحیح بخاری کے روای میرے سارے امتی جنت میں جائیں گے علام مگر وہ نہیں جائے گا جس نے انکار کر دیا صاوا نے پوچھا رہ سو کون سا بد ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے یا آپ کا انکار کرے آج پر میں زبان سے انکار نہیں کرتا من عطا فقط میری اعتعت کیا سنا آپ نے جس نے میری اتحاد کیا وہ تو جنت میں گیا لیکن وہ امن اثانی جس نے میری اعتعمت نہ کیا فقط اباں سمجھو اس نے ہمارا انکار کر دیا دوستو نبی کی اطاع ایمان کا حصہ ایمان کا جزو عقیدہ اور مومن بننے کی ضروری ہے کہ ہم نبی کے فرماوردار بن جائیں نبی علیہ اللہ کی حدیث بڑی اچھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا اللہ نے کیا فرمایا لَا اے لوگوں اللہ کی قسم تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم میں سے کوئی آدمی تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی زندگی اپنی پسند کو میرے لائی ہوئے طریقے بٹھا نہ دے اللہ تعالی سے دعا اللہ ہم سب کمر کے توفیق نصیب فرمائے جیسے ہم زمان سے کلمہ پڑھتے ہیں دوستو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں نبی کے طور طریقے کو بھی اپنانے کے توفیق نصیب کر دے ورنہ میرے بھائیوں جس نے کلمہ تو پڑھا لیکن نبی کے اطاعت نہ کیا کتنا بھی محبت کا اظہار کر دے میرے بھائیوں اگر اطاعت نہیں ہے تو بڑی مشکلات آئیں گی وَيَوْمَ يَو سورت فرقان جس دن کے میدان ہو گا, گا، نوچے گا اور کیا کہے گا یار کاس کی میں رسول <سؤال> کا طریقہ اپنا لیا کس کی تمنا کر رہا ہے اطاعت کی یا لئی تن اتخذ تمہا رسول سبیلا یا ویلتا لن تنی لم اتخذ فلانا خلیلا انسان افسوس کر رہا ہے کاس کی دنیا میں نبی کے اطاعت کر لیے ہوتے تو آج مجھے یہ ایک نقصان اٹھانا نہ پڑتا اللہ ہم سب کو فرمائے اور ایسے بار بار ہم تمام ساتھیوں کو مل بیٹھنے کی توفیق دے اور یاد رکھو بھائی پھر کہیں گے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم رہے ہیں یہ جہاں کیا تھی لوہوں کا دے رہے ہیں جب تک محسس علم کی اتباع نہ ہو جائے تب تقدیم بلکل بیکار کسی کام کر رہی اللہ تعالیٰ ہم سب ملکہ تحفیق نصیف فرمائے اور نبی کی سنت نبی کی محبت ہمارے اندر ہے نبی, نبی کی محبت جیسے وہ ہے ایسے اللہ تعالیٰ نبی کی سنت کی محبت ہی ہمارے دلوں میں پیوست کر دے کیوں نبی کی سنت سے محبت کرنا عمل کرنا ہی دلیل ہے اس بات کی واقعی ایمان والا ہے ا تو بھائی